میرے ساتھ پڑھتے داؤ جی اللہ مہان اصباح شتیر کی قبری اللہ مرحنی بل قرآن و جارم و رحما اللہ جہل تو جار حجت یار بلال پھر آؤ جی کیا ابتدا سے آؤ نہ جی شروع کر کھڑو اچھا ہوتا ہے پاک میں غیر حدیثیم تو بارہ ماشاءاللہ ختم ہو گیا آپ کسی نا جی آرسے ہمارا یہ کرتے، کرتے بیان بیان کرو یہ نئی بتا نو پہلے ہم نے بھی نہیں کی تقسیم